هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزنه ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری غیسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین فہم القرآن پروگرام کی سلسلے میں آج ہم آٹھویں پارے کا مطالع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ والے اللہ کے خاص بندے آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق تع فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے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 اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی نگاہوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ ہر طرح کے دلائل جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے کیوں اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے جب کوئی شخص میں نہ مانوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو قائل نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے پوری کائنات میں نشانیاں بکیر رکھی پھر اپنے رسولوں کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا گیا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حق ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو نہیں مان رہے انہیں ماننا نہیں اس لیے نہیں مان رہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حق ہے نہیں ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل موجود ہیں و کد الجا اللہ کل نبی ادین الن یو ہی باد الا بادن یو ہی بعد ہم الا باد الرورا و لو شا ربو کما فلوہ فضر ہم فضر ہم و مفترون اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیتان انسانوں اور شیتان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاع کرتے رہے ہیں یعنی اگر آج جن و انس متفق ہو کر آپ کے خلاف محاذ کر رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ تو شروع سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا شیاتی نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور صرف جنات ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سے جو سرکش قسم کے انسان ہوتے ہیں جنہیں حق سے ایک بیر ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں ان کے لیے محاذ رائی کرتے ہیں اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ جاری رہا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں حق کی راہیں روکنے کے لیے اور اللہ تعالی چاہتا تو جبرن ان لوگوں کو روک دیتا لیکن اللہ تعالی نے چونکہ ہر ایک کو کام کی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اچھا کرنا چاہے یا برا اس لیے وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں لیکن آپ ان کی ان چیزوں پر توجہ نہ دیجئے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کرتے رہیے فضر ہم ومافت ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ ہم کیوں کرنے دے رہے ہیں یعنی ایسا کیوں ہے کہ ان کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا احتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے شیطانوں کو کیوں ڈھیل دے رکھی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب دیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں یعنی ہم خیال لوگ پھر ایک طرف کو ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اقتصاب کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کا فرق بتا کے رہنمائی کر کے پھر لوگوں کو آزادی دی کہ جو چاہے وہ خیر کے رستے پر چلے اور جو چاہے وہ شر کا رستہ اختیار کر لے پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ ان اگر کا ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے کیونکہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے بہت سے لوگ حق کو پہچانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی حق کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ حق ان کی خواہشات کے خلاف جاتا ہے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں یعنی غلط راستے پر جا کر اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتے ہیں محض تعویلوں کے ساتھ اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ انبا کا ہوا عالم دلو سویل در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے یعنی کسی انسان کے سیدھی راہ پر ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ خود کو ٹھیک سمجھتا رہے اس طرح تو ہر غلط کار بھی سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیتا ہے لیکن صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے وہ جو اللہ سبحان تعالیٰ نے بیان کر دیا اور اگر انسان اس کو نہیں دیکھتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح کرتا تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا انسان چاہے تو چند لفظوں کو جوڑ کر دنیا بھر کے لوگوں کو یا سارے حقائق کو غلط ثابت کر دے لیکن کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی ہرگز بھی نہیں اس لیے انسان کی خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ حق کے لیے معیار وہ اللہ کی کتاب کو بنائے اس کے مطابق خود کو ڈھالے نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کو الٹے معنی پہنانا شروع کر دے فکلو مما دوک رسم اللہ علیہ ان کن تم بے آیا ہی پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ کیونکہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ شیطان کا رزق ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا میرا رسک کس میں ہے اللہ نے فرمایا جس چیز پر میرا نام نہ لیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر جن باتوں پر اعتراض کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ کیسا دین آپ لائے ہیں کہ جس میں اللہ نے جو مار دیا اس کو آپ نے حرام کر دیا اور جو آپ لوگ خود مارتے ہیں اس کو حلال کر لیتے ہیں اب جو زبیحہ ہے جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اس کو ذبح کیا جاتا ہے اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی نے خود ہی مردار کو حرام قرار دیا ہے تو اصل چیز ہے اللہ کا حکم ماننا نہ کہ اپنے شوشے چھوڑ کر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا اور اللہ کی کتاب میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ یعنی جو مردار ہو یا ویسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو یہی بات ہے کہ جب انسان حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتا تو اسی قسم کے الفاظ سے خود کو تسلی دے دیتا ہے اور پھر اپنی غلط روش پر جم جاتا ہے بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کھلے گنا سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی ودر ظاہر الفمی وبا گناہ سے انسان کیوں بچے کیونکہ وہ اللہ سبحان کا ناپسندیدہ کام ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کے بیچ میں بھی ہم کو دیکھتے ہیں اور تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں جب کوئی اور نہیں دیکھ سکتا وہ وہاں بھی دیکھتے ہیں اس لیے اگر کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں غلط کام نہیں کرتا اور چھپ کے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ رہا ہے تو کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے تو اگر کوئی شخص گناہ کا کام یا برا کام صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے یعنی لوگوں کے ڈر سے تو اس کام کے چھوڑنے پر پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون بے شک وہ لوگ جو گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبانہ نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسق ہے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 یعنی اسلام سے قبل کی زندگی میں پھر ہم نے اسے زندگی بخشی ایمان بخشا نور ہدایت بخشا اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے یعنی ہدایت کے راستے پر ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریخیوں میں پڑا ہوا ہو یعنی گمراہی کے اندھیروں میں جا رہا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو یعنی شعور کے بغیر وہ زندگی کا سفر طے کر رہا ہو کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں یعنی اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی بے شعوری کی کیفیت ہوتے ہوئے بھی وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ غلط رستے پر جا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ کدالک جافی کلی قریت اکابرا مجرمیہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں در اصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک لیڈرز اور دوسرے فالورز تو ہر بستی کے اندر ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں اور عوام عام طور پر جب بے شعور ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اور اس طرح پھر ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے کام ہونے لگتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے یعنی وہ ان کے مقابلے پر اتر آتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو اس کام کے لیے چنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرمایا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کس کام کے لیے منتخب کرے کس کو کیا نعمت عطا کرے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں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 اور ایسا بھیجتا ہے اسے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے کیونکہ انسان جو جو, جو اوپر جاتا ہے کم ہوتی ہے اور سانس آنا مشکل ہوتا ہے سینا گھٹنے لگتا ہے تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق کی بات آئے تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اس سے خوش نہیں ہوتے اور جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں حق کے طالب ہوتے ہیں جو روشنی کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے سامنے جو ہی حق آتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں ان کے دل کھل جاتے ہیں وہ باتیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور وہ حق ان کے اندر جا اترتا ہے پھر ان کو نور بصیرت نصیب ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ دنیا میں اپنا سفر طے کرتے ہیں اور بہت سی رکاوٹوں کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے وہ را تو ربی کا مستقیمہ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے یعنی اس پر چلنے میں کچھ مشکل نہیں لیکن جو نہ چلنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل بہت سی ہرڈلس اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں لہم دار اسلام یا اندر بہم و حولی یہم بیما یا ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے یعنی جنت جہاں ہر آفت ہر پریشانی ہر تکلیف دہ چیز سے وہ بالکل امن میں رہیں گے وہ <وَلِيُّهُم> جنت میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی سرپرستی اور ساتھ ان کو نصیب ہوگا اور وہی ان کا ولی ہے بیما کانو <يَعْمَلُون> یا یہ سب کس وجہ سے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جنت یہ امن سلامتی کا گھر اس لیے نصیب ہوگا کیونکہ وہ عمل کرتے تھے اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو مانتے تھے وہ یوم یا شروح اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا ایگرو ہی جن تم نے نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا یعنی انسانوں کو خوب خوب گمراہ کیا انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا یعنی ہم نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کیا اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ ارض کریں گے پروردگار دگار ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا یعنی ہمیں معلوم تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہمارا حساب کتاب ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانہ اور علیم ہے یعنی اللہ تعالی کو اختیار ہے کہ جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے لیکن یہ معافی اور یہ سزا محض اللہ کی خواہش پر مبنی نہیں بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہے یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے جس کو چاہے خوب ناماز سے نواز دے خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ اور جس کو چاہے سزا دے چاہے وہ اس کا مستحق نہ ہو اللہ سبحانو تعالی کا ہر فیصلہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے یاما شرل جن ان سے اتکم کر رسلم آیاتی اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے اللہ کی نافرمانی کے طریقے پہ چلتے رہے یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں جب کہ ان کے باشندے حقیقت سے نا ہوں یعنی اللہ تعالی بندوں کو پہلے صحیح راہ دکھاتا ہے پھر جب بندے انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے درجا مِّمَّا املو ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے امال سے بے خبر نہیں یعنی ہم میں سے ہر شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑے سے بڑا کام جو انسان کی وسط میں ہے یا انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں انسان کے نام امال میں درج ہو رہی ہیں اور کل انسان کو درجات اسی کے مطابق ملیں گے اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم امال پر توجہ دیں کیونکہ باتیں فائدہ نہ دیں گی اگر کام نہ ہوں گے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ یود الرحمان اور تیرا رب بے نیاز رحمت والا ہے مہربانی اس کا شیوا ہے یعنی اللہ تعالی ایک طرف بہت مہربان ہے اور اس کی رحمت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 اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون اما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے لِلَّهِ مِمَّا مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کوئی دین نہیں دیا تھا انہوں نے ابداعت خود ایجاد کی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس میں کچھ حصے بنا دیے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ایک حصہ اللہ کے نام کا ان کے اپنے خیال کے مطابق اور یہ دوسرا حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے دیا سب کچھ اللہ نے لیکن اللہ کے دیے ہوئے میں سے غیر اللہ کے لیے انہوں نے حصہ نکالا پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ یعنی ہوتا یہ تھا کہ زمین کی کوئی پیداوار ہوتی یا جانور ہوتے تو ان میں سے کچھ تو اللہ کے نام پر غریبوں فقراء وغیرہ کو صدقہ کرتے اور کچھ جو ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر نظر نیاز چڑھاتے چڑھاوے چڑھاتے اب اگر کسی وجہ سے وہ حصہ جو اللہ کے نام پر مخصوص کیا ہوا تھا اس کو کوئی نقصان ہو جاتا اس کی پیداوار کم آتی تو اس کو کچھ نہیں کرتے یعنی اس میں سے کمی کر دیتے لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی تو اللہ کا حصہ بتوں کی طرح منتقل کر دیتے گویا دوسرے الفاظ میں وہ بتوں کو رب العالمین پر جس نے سب کچھ ان کو دیا اس پر ترجیح دیتے اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی خود ہی انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے اور اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے ایک اور دور جاہلیت کی برائی یہ تھی کہ وہ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے اور اس کو بھی نیکی کا کام سمجھتے اور اس کی کئی ایک وجوہات تھی مثلاً بعضوقات بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو زبہ کر ڈالتے اسی طرح بعضوقات مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے بیٹیوں کو اس لیے مار ڈالتے کہ انہیں اس بات میں بہت آر تھی کہ کوئی ان کا داماد بنے یہ ساری چیزیں یہ سارے رسم و رواج باد قبائل میں موجود تھے اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی قباہت کو سمجھتے اور اس کو برا جانتے وہ اس کو الل اعلان کر رہے تھے اور بہت اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کی عقل پہ پر پر پردہ پڑتا ہے تو کس طرح وہ اپنی غلطی کو بھی جسٹیفائی کر لیتا اور اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے جو عقلی اعتبار سے بھی انسان کو انسان اس کو غلط قرار دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے تو یہ سب کچھ ان کے لیے بہت خوش نما بن گیا تھا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں یعنی ہلاکت اخلاقی ہلاکت بھی ہے اور قومی ہلاکت بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی ہلاکت لیم ولی البسو علیہ دین اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں کہتے ہوئے یہ تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے مذہب کا اتباع کر رہے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دین میں ایسی کوئی تعلیم نہ تھی وَلَو اللہ ما وما يفترون اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے یعنی اللہ تعالی زبردست ہی ان کو اس کام سے روک سکتا تھا لیکن چونکہ اللہ نے آزادی دی ہے اس لیے ان کو اس کام کے لیے چھوڑ دیا کہ ایک ہی دفعہ پوچھے گا لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پر دازیوں میں لگے رہیں۔ وقال انآم و حرفن حجر ان کی کچھ اور رسومات اور بداعت کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ اللہ کے رزق میں سب کا حصہ ہے حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جس پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی کہتے تھے ہمارے دین کا حصہ ہے ان, ان افترا پردازیوں کا بدلا دے گا یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر ان کا حساب ہوگا محرم جنا اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پہ حرام حالانکہ کوئی کھانا ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لیے بنایا ہو جو چیزیں حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں اور جو حرام ہے مردوں اور تو سب کے لیے حرام ہے لیکن انہوں نے حرام حلال کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہا اس کو حلال کر دیا اور جس کے لیے چاہا اس کو حرام کر دیا لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں اب اس کی کیا لاجک ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلے کر رہے تھے جس کی انہیں اجازت نہیں تھی یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلا اللہ انہیں دے کر رہے گا یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے قد خسر قتلوا علم ما رزقهم اللہ افترا یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رس کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے جھوٹ باندھ کے حرام کر لیا قدلو قد یقیناً وہ بھٹک گئے وہ ماکانو محتدین اور وہ ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے اولاد اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جس بھی انسان کو ملتی ہے وہ اس کے لیے ایک امانت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا ظلم نہیں کر سکتا اور اولاد کی جان لینے کا اختیار انسان کو نہیں دیا گیا کوئی شخصیت سمجھے کہ میرے بچے ہیں میں جو چاہیں کروں تو بچے ضرور ہے لیکن انسان ان کا مالک نہیں مالک اللہ ہی ہے جو خالق ہے اصل میں جس نے پیدا کیا یہاں جو کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے یہ ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ خا یہ لاعلمی علمی کی وجہ سے کرتے رہے جہالت کی وجہ سے کرتے رہے لیکن یہ چیز ان کے حق میں نقصان دہ ہے مثال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو علمی نہیں ہے اور پھر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی پکڑ کیسے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے بڑی بڑی کتابوں کا علم ضروری نہیں ہوتا وہ انسان کا ضمیر بھی اس کو بتاتا ہے اس کی عقل بتاتی ہے اور ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ کیا چیز درست اور کیا غلط انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے بہت سی اچھی بری چیزوں کی پہچان رکھی ہے تو اس لیے یہاں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں اپنی اولاد کو قتل کریں وہ سخت نقصان میں ہے اگرچہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے لیکن آج کی جدید جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقلمند اور سمجھدار سمجھتے ہیں وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور آج کے دور میں جہاں بہت سی ترقی ہو گئی ہے اور بہت سی چیزوں کے راز معلوم کیے جانے کوششوں میں انسان کامیاب ہوا ہے تو وقت سے پہلے جو فیٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیمل ہے تو آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ایسے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے ان کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک لڑکی ہے دور جاہلیت میں بھی زیادہ تر لڑکیوں کو ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا اور آج کی جاہلیت میں جس میں انسان یہ سمجھتا کو بہت پڑھ لے گیا ہے اور بہت کچھ ترقی کر گیا ہے اگر وہ بھی یہی جرم کر رہا ہے تو یہ ہلاکت کا باعث ہے نقصان کا باعث ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور وجہ کیا ہے صفحن ایک تو ہے حماقت اور دوسری بغیر علم بغیر علم کے اور دوسری طرف کس کا خسارہ ہے جو اللہ کے رزق کو لوگوں پر حرام کر دے ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہدایت نہیں پائیں گے جب تک کس چیز سے باز نہ آئے